نبی پاک صاحب لولاخ سیاح افلاف فخر موجودہ سید ساداد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر جلوہ فروش تھے کہ ایک صحابی کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے ہو is the best ہمارے نزدیک بھی کچھ معیار ہوں گے کیفیات ہوں گی کسی کو تعلیم کے میدان میں کسی کو تجربے کے میدان میں کسی کو تحقیق کے میدان میں مختلف جہتیں ہوتی ہیں اور ہر کوئی شخص اپنی اپنی جہت میں کوئی بیسٹ پلیئر ہوتا ہے کوئی بیسٹ سائنٹسٹ ہوتا ہے کوئی بیسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے کوئی بیسٹ انجینئر ہوتا ہے کوئی بیسٹ, ہے, کوئی بیسٹ بزنس مین ہوتا ہے نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بھی سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرمائیے کہ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے اور بہترین آدمی کی خصوصیات اس عنوان سے اس حدیث کو تعبیر کیا گیا ہے ہر شخص کے ذہن میں اپنی بہتری کے اپنے مناسب ہونے کے اپنے اچھے ہونے کے کچھ معیارات بنے ہوئے ہیں مگر قربان جاؤں رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ و وسلم کے جو کہ یقیناً اللہ کے محبوب ہیں نبی کے آخر الزماں ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حق حق اور حق ہے تو جو حضور سید صلی اللہ وسلم کی جناب میں بیسٹ ہے سرکار کی نظر میں بیسٹ ہے اس پر تو دوسری رائے ہی کیا قائم کی جا سکتی ہے نبی پاک صلی اللہ علی وبارک وسلم نے چار اور صاف فرمائے ہیں چار وصف چار خصوصیات ہیں بہترین شخص کی نمبر ایک آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے کیا کریں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے نمبر دو زیادہ متقی ہو کیا ہو زیادہ متتی ہو نمبر تین سب سے زیادہ سلا رحمی کرنے والا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ کرنے والا اور نمبر چار نیکی کی دعوت دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا یہ چار اور صاف رسالت مآب صاحب لولاق سیاح افلاق فخر موجودات صلی اللہ علیہ بارک وسلم نے بیٹس پرسنالٹی کے بیان فرمائے ہیں